استخارہ مسلمانوں استخارہ اللہ تعالی سے خیر اور بھلائی مانگنے کو استخارہ کہتے ہیں استخارہ سے بندے کو اللہ تعالی کا قرب ملتا ہے اور وہ فرشتوں جیسا بنتا چلا جاتا ہے یعنی اللہ تعالی کا مقرب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استخارہ فرشتوں جیسا بننے کے لیے ایک تیر بہدف مجرب نسخہ ہے جو چاہے آزما کر دیکھ لے وجہ اس کی یہ ہے کہ استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے فرشتے بھی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں اور استخارہ کرنے والا بھی اپنی رائے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضی اور خیر مانگتا ہے پس جو بندہ بکثرت استخارہ کرتا ہے وہ رفتہ رفتہ فرشتہ صفت ہو جاتا ہے